پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہوم وَقَعَتِ قیا تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی س السَّمَاءُ فَهِيَ فہی یوں اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بودا ہوگا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے یوم اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ نہ رہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُونُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ پھر جسے اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا عمال نامہ پڑھو انی انی ملاق بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے فہو فیش چنانچے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا فی بہشت بری میں اس کے پھل قریب جھکے ہوں گے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے و اما من اوتيه كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرے اعمال نامہ نہ نا دیا جاتا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ نا دیا جاتا ولم ادري ما حسابيه اور مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے نہیں تو <الْقَاضِيَة> کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی میں مَا مالیہ مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا ہیل سلطانی میری سلطانی مجھ سے چھن گئی فع <فغلوه> حکم ہوگا اسے پکڑو پھر توق ڈال دو <صلوه> پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو تم ذراعا سے پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش ستر گز ہے اسے جکڑ یا پیرو دو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس میں کوئی قوت اور استحکام نہیں رہے گا جو چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس میں استحکام کس طرح رہ سکتا ہے پھر یعنی آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یعنی آسمان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر آسمانی مخلوق فرشتے کہاں ہوں گے فرمایا وہ آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے قبل اللہ کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے تو گویا فرشتے دنیا کے کنارے پر ہوں گے یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف ٹکڑوں میں ہوگا تو ان, ٹکروں پر تو ان ٹکڑوں پر جو زمین کے کنارے میں جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ثابت ہوں گے ان پر ہوں گے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 تو ان ٹکڑوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ثابت ہوں گے ان پر ہوں گے بہوال فتح القدیر پھر یعنی ان مخصوص فرشتوں نے عرش الہی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہے یا وہ ارش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا بہوالے تفسیر ابن کثیر یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو اللہ نہیں جانتا ان کو جان لے یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو اللہ نہیں جانتا ان کو جان لے وہ تو سب کو ہی جانتا ہے یہ پیشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی ورنہ اللہ تو ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جیسا کہ آگے بھی فرمایا پھر جو اس کی سعادت نجات اور کامیابی کی دلیل ہوگا پھر یعنی وہ مارے خوشی کے ہر ایک کو کہے گا کہ لو پڑھ لو میرا نامہ تو مجھے مل گیا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہوگا کہ اس میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی کچھ برائیاں ہوں گی کچھ برائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہوں گی یا یعنی ان برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دیا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل و کرم کی یہ مختلف صورتیں اختیار فرمائے گا پھر یعنی آخرت کے حساب کتاب پر میرا کامل یقین تھا پھر جنت میں مختلف درجات ہوں گے ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا بہوارے صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوے و صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو چوراسی پھر یعنی بالکل قریب ہوں گے یعنی کوئی لیٹے لیٹے بھی توڑنا چاہے گا تو ممکن ہوگا قطب فن قطف کی جمع ہے چنے یا توڑے ہوئے مراد پھل ہیں میں یقف مینسی میاری مطب چنے یا توڑے ہوئے پھل پھر یعنی دنیا میں اعمال صالحہ کیے یہ جنت ان کا صلا ہے پھر کیونکہ نام اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بدبختی کی علامت ہوگا پھر یعنی مجھے بتلایا ہی نہ جاتا یعنی مجھے بتلایا ہی نہ جاتا کیونکہ سارا حساب ان کے خلاف ہوگا پھر یعنی موت ہی فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تاکہ یہ روز تاکہ یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا پھر یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا جاہ و مرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی میرے کام نہ آئی جاو مرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی میرے کام نہ آئی اور آج میں اکیلا اور آج میں اکیلا ہی یہاں سزا بھگتنے پر مجبور ہوں اور آج میں اکیلا ہی یہاں سزا بھگتنے پر مجبور ہوں پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم ملائکہ جہنم کو دے گا پھر یہ زرع ہاتھ کس کا ذرا ہوگا اور یہ کتنا ہوگا اس کی تعین نہیں کی گئی تاہم ظاہریہ ہے تاہم ظاہریہ ہے کہ انسانوں کے ہاں مفہوم اور مستعمل ذراع ہی مراد ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زنجیر کی لمبائی ستر ذرا ہوگی پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں ایمان نہیں لاتا تھا ولا يحب على طعام اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر شوق دلاتا تھا له اليوم ها هنا حمیم لہٰذا آج یہاں کوئی اس کا غم خوار دوست نہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا من غِسْلِينَ اور زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہیں لَا يَأْكُنُهُوا إِلَّا الْخَاطِئُونَ خطا کے سوا اسے کوئی نہیں کھاتا من بھی میں تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو میں تب سیرون اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے ان رسول بلا شبہ قرآن رسول کریم مطلب جبریل کا قول ہے میں ہوا بقول شاعر شعرین ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم کم ہی ایمان لاتے ہو ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون اور یہ کسی کاہن کا قول ہے تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو تن زیرم من رب العالمين یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے ولا تقول علينا بعض الاقاويل اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو یقیناً ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے ثُمَّنَ قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر البتہ ہم اس کی شہرگ کاٹ ڈالتے وَأَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور بلا شبہ یہ قرآن تو متقین کے لیے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم <مُكذِّبين> اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں وہ انسر تنرین اور یقیناً وہ جھٹلانا کافروں کے لیے باعث حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک یہ حق الْيَقِينَ ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ مذکورہ سزا کی علت یا مجرم کے جرم کا بیان ہے پھر یعنی عبادت و اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کرتا تھا جو بندوں کے بندوں پر ہیں گویا اہل ایمان میں یہ جامعیت ہوتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں کوئی درخت ہے بعض کہتے ہیں کہ زقوم ہی کو یہاں غسلین کہا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی ہوگا اعاذن اللہ عمین ہوں پھر الخاطئون سے مراد اہل جہنم ہے جو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے اس لیے کہ یہی گناہ ایسے ہیں جو حلود فنار کا سبب ہیں پھر یعنی اللہ کی پیدا کردہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ان سب کی قسم ہے آگے جواب قسم ہے پھر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کریم سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قول سے مراد تلاوت ہے یعنی رسول کریم جبریل اس کی تلاوت کرتے ہیں یا قول سے مراد ایسا قول ہے جو رسول کریم مطلب جبریل اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچاتا ہے کیونکہ قرآن رسول یا جبرائیل کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ کا قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے پھر پیغمبر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے پھر جیسا کہ تم سمجھتے اور کہتے ہو اس لیے کہ یہ اصناف شعر سے ہے نہ اس کے مشابے ہیں پھر یہ کسی کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے پھر یہ کسی کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے پھر جیسا کہ بعض دفعہ تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو حالانکہ کہانت بھی ایک شئے دیگر ہے پھر قلت قلت دونوں جگہ نفی کے معنی میں ہے یعنی تم بالکل قرآن پر ایمان لاتے ہو نہ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہو پھر یعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے اسے تم کبھی شاعری اور کبھی کہانت کہہ کر اس کی تکزیب کرتے ہو پھر یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر تو ہماری طرف یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیا یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا یا یعنی اس میں کمی بیشی کر دیتا تو ہم فوراً اس کا مواخذہ کرتے اور اسے ڈھیل نہ دیتے جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا پھر یہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو ستائیس پھر خیال رہے یہ سزا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں بیان کی گئی ہے جس سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے اس میں یہ اصول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو جھوٹے مدعی کو ہم فورن سزا سے دوچار کر دیں گے لہٰذا اس سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جا سکتا کہ دنیا میں وہ مواخذ الہی سے بچا رہا واقعات بھی شاہد ہیں کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دیں اور دنیاوی مواخذے سے وہ بالعموم محفوظ ہی رہے اس لیے اگر اسے اصول مان لیا جاتا تو پھر متعدد جھوٹے مدعیان نبوت کو سچا نبی ماننا پڑے گا پھر اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے جن کو اللہ نے سزا نہیں دی بلکہ دلائل و معجزات اور اپنی خاص تائید و نصرت سے انہیں نوازا پھر کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے آیا ہے پھر یعنی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے قرآن کی تقزیب نہ کی ہوتی یعنی قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے پھر یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے اس میں قطن شک کی کوئی گنجائش نہیں یا قیامت کی بابت جو خبر دی جا رہی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے پھر جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی سامعین کرام یہاں تک مکمل ہوتی ہیں صورت الحاقہ اور آغاز ہوتا ہے صورت المعارج کا تو صورت المعارج ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چوالیس اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سأل سائل واقع ایک سائل نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے ليس له دافع کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں من اللہ ذی المعارج اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے تعرج الملائکة والروح علیہی فی یوم كان مقدارہ خمسین الف سنہ فرشتے اور روح مطلب جبریل اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے فَصْبِرْ فصبر جمیل تو اے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے ان بے عید بے شک وہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں ون رریب اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں اور جس دن آسمان پگھلے تانبے جیسا ہوگا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف کہتے ہیں یہ نظر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا هذا هو سر انفال آیت نمبر بتیس اے اللہ اگر قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے چنانچہ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا بعض کہتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر کہت سالی مسلط کی گئی تھی پھر یا درجات والا بلندیوں والا ہے جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں پھر الروح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہے یا روح سے مراد مراد انسانی روہے ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جائی جاتی ہیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے پھر اس یومین کی تعین میں بہت اختلاف ہے جیسا کہ الفلا میم السجدہ کے آغاز میں ہم بیان کر آئے ہیں یہاں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے چارا اقول نقل فرمائے ہیں پہلا قول ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین مطلب زمین کے ساتویں طبقے تک ہے یہ مسافت پچاس ہزار سال میں طے ہونے والی ہے دوسرا قول ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے ابتدائی آفرینش سے وقوع قیامت تک اس میں سے کتنی مدت گزر گئی اور کتنی باقی ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تیسرا قول ہے کہ یہ دنیا و آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے یعنی کافروں پر یہ یوم حساب پچاس ہزار سال کی طرح بھاری ہوگا لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا بہوالے مسند احمد تیسری جلد صفحہ نمبر پچہتر امام بنی کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفصنت الدون بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر 987 مطلب یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی اس تفسیر کی روح سے فی یومن کا تعلق عذاب سے ہوگا یعنی وہ واقع ہونے والا عذاب قیامت والے دن ہوگا جو کافروں پر پچاس ہزار سال کی طرح بھاری ہوگا پھر دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کا یقینی واقع ہونا ہے یعنی کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ضرور آ کر رہے گی اس لیے کہ کلو میں ہوا ایتن فا قریب ہر آنے والی چیز قریب ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهن اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا لو من عذاب يوم اذن، يوم اذن حالانکہ وہ انہیں دکھلا بھی دیے جائیں گے مجرم چاہے گا کاش عذاب سے بچنے کو اپنے بیٹے فدیے میں دے دے عقیم اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی و فصوئیں تو اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا وہ میں یوں جی اور جتنے زمین پر ہیں سب پھر وہ فدیا اسے نجات دلا دے ان ہرگز نہیں بے شک وہ بھڑکتی آگ ہے چمڑیاں ادھیڑ دینے والی ہو ہر, شخ... ہر اس شخص کو پکارے گی وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ پھیری اور حق سے منہ موڑا اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا ان سین خلی کا بے شک انسان کو بے صبر تھڑ دلا پیدا کیا گیا ادو شب جب اسے شر پہنچے تو گھبرا جاتا ہے وہ ادہ میں اور جب اسے خیر ملے تو نہایت روکنے والا مطلب کنجوس بن جاتا ہے اِلَّا مگر وہ نمازی الدین د امون جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہے فیملی حق مین اور جن کے مالوں میں حق مقرر ہے لسائل والمحروم سوالی اور محروم کا والذین يصدقون بیوم الدین اور جو یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اب ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی دھنی ہوئی روئی کی طرح جیسے سر قاریہ میں ہے نیل میں پوش پھر لیکن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اس لیے تعارف اور شناخت کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے پھر یعنی اولاد بیوی بھائی اور خاندان یہ ساری چیزیں انسان کو نہایت عزیز ہوتی ہیں لیکن قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فدیے میں یہ عزیز چیزیں قبول کر لی جائیں اور اسے چھوڑ دیا جائے فصیح خاندان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قبیلے سے جدا ہوتا ہے پھر یعنی وہ جہنم یہ اس کی شدت حرارت کا بیان ہے پھر یعنی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا پھر یعنی جو دنیا میں حق سے پیٹ پھیرتا اور منہ موڑتا تھا اور مال جمع کر کے خزانوں میں سینت سینت کر, رکھتا تھا اور خزانوں میں سینت سینت کر رکھتا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا نہ اس میں سے زکات نکالتا تھا اللہ تعالی جہنم کو بہت گویائی عطا فرمائے گا اور جہنم پر اور جہنم بظبان قال خود ایسے لوگوں کو پکارے گا جن پر ان کے عملوں کی پاداش میں جہنم واجب ہوگا بعض کہتے ہیں پکارنے والے تو فرشتے ہی ہوں گے اسے منصوب جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے اسے منصوب جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پکارے گا یہ صرف تمثیل کے طور پر ایسا کہا گیا ہے مطلب ہے کہ مذکورہ افراد کا ٹھکانا مذکورہ افراد کا ٹھکانا جہنم ہوگا پھر سخت حریص اور بہت جزا فضا کرنے والے کو ہلوان کہا جاتا ہے جس کو ترجمے میں بے صبر سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ ایسا شخص ہی بخیل و حریث اور زیادہ جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے پھر مراد ہیں مومن کامل اور اہل توحید ان کے اندر مذکورہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے پیکر ہوتے ہیں ہمیشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے ہر نماز اپنے وقت پر نہایت پابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا پھر یعنی زکوٰۃ مفروضہ بعض کے نزدیک یہ عام ہے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں پھر المحروم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو رزق سے ہی محروم ہے وہ بھی جو کسی آفت سماوی و عرضی کی زد میں آ کر اپنی پونجی سے محروم ہو گیا اور وہ بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا ہے پھر یعنی وہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس میں شک و شبہ کا اظہار پھر یعنی اطاعت اور اعمالِ صالحہ کے باوجود اللہ کی عظمت و جلالت کے پیش نظر اس کی گرفت سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانپ لے گی ہمارے یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے جیسا کہ اس مفہوم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے و اللہ علیہ نبین محمد وسلم اجمعین